رسول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وشرو الموري محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم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 منعقد ہونے جا رہی ہے آج ان اللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایٹی سے اسٹارٹ لیں گے ایٹی نمبر سے پچھلی دفعہ آیت ہماری سیونٹی نائن کے اوپر گفتگو مکمل ہوئی تھی رکو بھی وہاں پر مکمل ہوا تھا اور بات یہاں پہ کنکلوڈ ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالی کی سکھائی ہوئی حکمت کے ذریعے اپنے بھائی کو روک لیا اور اب باقی بھائیوں کے لیے امتحان ہو گیا انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لے کر آئیں گے لیکن وہاں تو معاملہ تلپٹ ہو گیا یہاں تک گفتگو پہنچی تھی اعوذ باللہ من نے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم خیا پھر جب وہ مایوس ہو گئے پہلے تو بڑی انہوں نے زور لگایا کہ اس سے یوسف علیہ السلام کو قائل کریں یعنی کہ عزیز مصر کو انہیں تو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہے تو پھر وہ ان سے الگ ہو کر آپس میں سرگوشی کرنے لگے پال کبی تو ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا علم قَدْ أَخَذَ کم قد اخ مئو کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اس حوالے سے ومل قبل فر تم فی یوسف جبکہ اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو کچھ کر چکے ہو اچھا یہ کرنے والوں میں خود بھی شامل تھے اپنے بھائیوں کو اس لیے مخاطب کر رہے تھے کہ یہ ان میں سے ذرا نرم مزاج تھے انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ کسی کنویں میں پھینک دیا جائے اس وقت بھی یہ باقی بھائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس سسٹم کا حصہ بنے اس لیے انہوں نے اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے باقی بھائیوں کے اوپر ڈالا فلن ابرلی ابھی تو میں تو اس وقت تک اس سرزمین مصر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھے ابا کی طرف سے اجازت نہ ملے تم بے شک اپنے ابا کے پاس واپس چلے جاؤ چونکہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا تو جب تک مجھے وہ میرا چھوٹا بھائی یہاں سے نہیں ملتا میں تو اپنے باپ کو اب اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا او یا کم اللہ علی یا اللہ تعالی کوئی میرے والد کو وہی کے ذریعے کوئی بات بتا دے میرے لیے کوئی حکم آئے وہ خیر الحاق اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ارجرو الا ابی اب لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف فقولو اور ان سے جا کر ارض کرو یا ابا اے ہمارے ابا جان انبنا کا سرخ بے شک آپ کا بیٹا تو چور نکلا وما شہید نہ اللہ بما عالم اور ہم آپ سے وہی بیان کر رہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ظاہر ہے کہ دیکھا تو انہوں نے یہی تھا کہ بنیابین کے سامان میں سے ہی وہ قیمتی پیالہ نکل آیا وما کنہ لافین اور ہم غیب میں اس کی نگبانی کرنے والے نہیں تھے یعنی اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ تم بھائیوں کے ہوتے ہوئے کس طرح اس نے اس پیالے کو چوری کر لیا تمہارا کام تھا کہ تم اسے چوری سے روکتے تو ہم غیب میں تو اس کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے ہمیں کیا پتا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا ہاں دیکھیں یہ پیغمبر کی اولاد ہیں پیغمبر کے صحابہ ہیں اور وہ اپنے ابا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ اب آپ،, آپ کے بیٹے نے ہماری غیر موجودگی میں کیا کیا ہمیں تو غیب کا تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کسی صحابی کے گھوڑے کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا اور بزرگوں کے بارے میں یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں یہاں پہ جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ہمیں تو نہیں پتا چلا وس علی قرت التی کن نافی اور اگر آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے تو پوچھ لیں اس بستی والوں سے جن میں ہم رہے سب کے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ آپ کے اس بیٹے نے چوری کی وغیر التی اکبل نافی اور ان کافلے والوں سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ کافلہ گیا ہوا تھا جو باقی وہاں کے لوگ ساتھ گئے ہوئے تھے ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہم بھائیوں پہ یقین نہیں کہ ہمارے اندر کوئی جیلسی فیکٹر ہے تو باقی گاؤں کے لوگ بھی تو ساتھ گئے ہوئے تھے ان سے پوچھ لیں وہ انا صادقون اور بے شک ہم ضرور آپ سے سچی بات کر رہے ہیں اب اس سے بڑی بات ہو گئی ہے یہاں تو علم غیب ان صحابہ کا فارغ ہوا تھا جو پیغمبر کی اولاد تھے آگے علم غیب جو ہے وہ حضر یقوب السلام کا بھی فارغ ہو رہا ہے جو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے بزرگوں کے بارے میں انہوں نے آگے سے کیا کہا سکم انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے معاملہ آراستہ کر دیا ہے فصبر جمیل تو میں اب صبر ہی کروں گا یعنی جس طرح یوسف لسلام کے کیس میں تم نے میرے ساتھ کیا تھا نا وہی کچھ میرے بیٹے کے ساتھ تم نے کر دیا تمہارے نفس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی کہ یہ مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی تم چھین لو تو مجھے بتائیں کیا یہ مزاق کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اسیسمنٹ ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ یہ جیلسی تو کرتے تھے تو جس طرح انہوں نے مجھ سے یوسف چھینا یوسف اور بنیامین کی والدہ مشترکہ تھیں اور یہ باقی دس بھائی ان سے جیلسی کا شکار تھے تو تم نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی چھین لیا کیوں کہ یوسف علیہ السلام کے یوں غائب ہونے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تکلیف کو رفا کرنے کے لیے اسی کے چھوٹے بھائی بینیا مین میں یوسف کو دیکھتے تھے اور اس سے ڈبل محبت کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جس طرح تمہیں وہاں پہ جیلسی فیکٹر تھا نا تو یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں پٹی پڑھائی ہے جمیل تو میں اب صبر ہی کروں گا اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کو جو وقت کے پیغمبر ہے ابھی تک نہیں پتا ورنہ وہ کبھی یہ الزام نہ لگاتے ایک نبی کے شہان نشان ہے کہ وہ کسی مسلمان کو تو چھوڑ دے کسی کافر پہ بھی اس قسم کا الزام لگائے کہ تم لوگ مجھ سے غلط بیانی کر رہے ہو تم نے خود یہ سارا کام کیا ان کی اسیسمنٹ تھی یہ اگر علم غیب والا معاملہ ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتے علم غیب تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے اس کے بغیر کسی کو علم غائب نہیں ہوتا اور پیغمبر کے بتانے کے بعد پیغمبر اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں اسی لیے کے لیے ہم نبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں غیب کی خبریں دینے والا نبی کے لیے جو علم الغیب یا غیب کی خبر نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے انہیں معلوم چلتا ہے نہ کہ وہ خود کوئی کمپیٹینسی ایسی حاصل کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں صبر کروں گا قریب ہے کہ اللہ تعالی میری ساری اولاد مجھے واپس کر دے یعنی وہ بیٹا بھی جو بڑے والا وہاں پہ رک گیا یوسف بھی واپس آ جائے بنیامین بھی واپس آ جائے ان نو ہوکیم بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے جب مشکلات اپنی پیک پہ, پہ پہنچتی ہیں نا تو انسری یوسرا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو حضرت یقوب علیہ السلام کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ بھی اگلی میری آزمائش ہے کیونکہ مجھ سے بیٹا تو لیا گیا تھا اللہ تعالی اپنے پیغمبر کے دل میں اس کی اولاد کی محبت کو بھی برداشت نہیں کرتا ایکسٹریم لیول کے اوپر توحید کے منافی سمجھتا ہے پیغمبر کے حق میں عام بندوں کے لیے تو بات چل جاتی ہے تو انہوں نے اپنے اس غم کو غلط کرنے کے لیے چھوٹے بیٹے میں اپنے اس بیٹے یوسف کی محبت کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا اب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اللہ نے یہ دوسرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لی ہے یعنی مجھے اب آخری درجے میں آزما لیا قریب ہے کہ اب اللہ تعالی مجھے وہ دوسرے بیٹے بھی واپس کر دے تو یہ ایک اللہ تعالی کی سنت ہے کہ جب مشکل اپنی پیک پہ, پہ پہنچتی ہے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو اس وقت پھر اللہ تعالی کی مدد آ جاتی ہے جب انسان کی تکلیف اپنے اپ کو پہنچتی ہے و طول تو پھر انہوں نے منہ پھیرا اپنے ان بیٹوں سے جو یہ بری خبر لے کے آئے تھے وقال یا ہائے افسوس الا یوسف یوسف کے بارے میں تو ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں غم کے سبب اور اپنے اس تکلیف کو ضبط کرنے کے سبب وہ ضبط بھی کرتے تھے لیکن رو رو کر ان کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں اور یہ سین انہوں نے فلمایا جس طریقے سے وہ ایران والوں نے اس فلم کے اندر پیغمبر یوسف کے اندر واقعی انہوں نے سفید وہ پھر آنکھیں دکھائی ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہ ایکٹنگ کی ہے وہ کمال کی ہے بہرل اب وہ چونکہ یوسف کو یاد کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں اب باقی اولاد ظاہر ہے وہ پھر بھڑک اٹھی قاللہ ہی وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تفت از کرو یوسف کہ آپ ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں حتا تکون حر او تک من الحکین یہاں تک کہ آپ کی صحت نہ بگڑ جائے یا آپ اپنے آپ کو اب ہلاک کر لیں گے یوسف کے غم میں اسے بھلا دے سٹوری تو انہوں نے یہی پیش کی تھی کہ اسے بھیڑیا کھا گیا تو مرنے کے بعد صبر آ جانا چاہیے لیکن یوسف السلام کے والد کو یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہوا ہے اور انکریب اللہ تعالیٰ میری اس اسمائش کو ختم کرے گا لیکن یہ انکریب آپ کوئی تھوڑا عرصہ نہ سمجھیے گا یہ آل موسٹ چالیس سال لگے ہیں یہ تکلیف کاٹنی پڑی ہے انہیں جب وہ بیٹے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہیں تو آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بستی و حزنی اللہ وہ کہتے ہیں دیکھو میں تو اپنی اس تکلیف کی فریاد اپنے اس دکھ درد اور مصیبت میں جو رجوع لانے والا معاملہ ہے اس غم کا وہ اللہ کی طرف کرتا ہوں وہ لا تلام اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں. یہ ہے کانٹے کی بات وہ پیغمبر کیا جانتے ہیں کہ مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں اور ان نمال اسری ان نمال ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے تو انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اب یہ اس بڑے لیول کی جو تکلیف آئی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یوسف بھی مجھے واپس کر دے گا مین بھی واپس آ جائے گا اور وہ بڑا بیٹا بھی مجھے الٹیمیٹلی واپس مل جائے گا اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا اس کو اگلی آیت بھی ہے یا بنی اے میرے بیٹو ادہ بو می یوسف جاؤ اور میرے یوسف کا سراغ لگاؤ وہ اخی اور اس کے بھائی کا ولاسو مرا اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا یہ وہ ایک اکتا تھا جو حل ہو گیا حضرت علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اب یوسف مجھے مل جائے گا اب مجھے یقین آ گیا کہ اس تکلیف میں جو اس ایپکس کو مجھے اللہ نے پہنچایا اس کے بعد میرے لیے آسانی آئے گی جاؤ اس کو تلاش کرو این لا یئی اس مر بے شک اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے او مل کیا فیرون مگر وہ جو ہوتے ہی نہ شکرے ہیں کفر کی روش اختیار کرنے والے ہیں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اب یوسف الاسلام کے بھائیوں کو ان کے والد نے کہا کہ جاؤ واپس ویسے یہاں پہ ایران والوں نے جو فلم فلمائی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خط لکھ کے دیا اپنے بیٹوں کو کہ عزیز مصر کو پیش کرنا میری طرف سے ریکویسٹ کرنا کہ میں پہلے بھی یہ تکلیف کاٹ کا رہا تھا تو یہ بنیامین تو مجھے واپس کرتے ہیں این ممکن ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو برل یہ جو واپس لوٹے ہیں تو اب وہاں دیکھیں اب ان کی حالت کیا ہوئی ہے فلم خلو علئی تو جب وہ داخل ہوئے عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حالانکہ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یوسف ہیں تو انہوں نے کہا اے عزیز مصر مسانا و اہلانہ بر پہنچی ہے اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے مصیبت تکلیف اور وہ تکلیف کیا بھوک کی تکلیف فاقوں کی تکلیف جس کی وجہ سے وہاں وہ غلہ لینے گئے تھے اور ساتھ یہ والی تکلیف بھی کہ بھائی کی جدائی اس کا تو خیر ان کو اتنا غم نہیں تھا غم ان کو اپنے والد کا تھا کہ وہ اس تکلیف میں وقت گزار رہے وتیم مسجن اب ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اپنی جمع پونجی جو بھی وہ بارٹر سسٹم میں تھا جو کچھ انہوں نے اپنا کوئی اگر کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا کوئی کپڑا بنایا ہوا تھا کوئی اشیاء تھی ایسے جن کے عوض انہوں نے غلہ لینا تھا تو وہ ہم آپ کے پاس لے آئے ہیں وہ اوفی <الْكَيْل> پورا الپ کر دینا ہے وہ تصدقہ اور ہم پر خیرات بھی کرنی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہ پوری سی ہے اتنی نہیں ہے کہ جتنا ہم نے آپ سے غلہ لینا ہے تو جو کچھ ہم لے کے آئے ہیں نا اس کے وضع آپ نے ہمیں غلہ پورا دینا ہے کیونکہ پہلے بھی آپ نے ایسا معاملہ کیا تھا ہم پر خیرات بھی کریں ان اللہ یجزل متصدقین بے شک اللہ تعالی جو اس کی راہ میں خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں انہیں پسند فرماتا ہے دیکھیں عزیزِ مصر کے سامنے یہ قرآن و عدیث بیان کر رہے ہیں کون سے بیٹے کہ جنہوں نے اسی عزیزِ مصر کے ساتھ کیا بھرا سروق کیا ہوا ہے یہ و نصیحت جب ہوئی تو۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہوں آئے نا قابو تص عالم تم ماں فال تم بھی یوسف تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے کیا یوسف کے ساتھ وہ اخیح اور اس کے بھائی کے ساتھ انگ تم جاہلون جبکہ تم ناداں تھے دیکھیں ان کو بینیفٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے بچپنا تھا بھائی کے ساتھ یہ کیا کہ اس سے اس کا بھائی چھین لیا اور یوسف الاسلام سے ان کا بھائی ان کا والد ان کی سرزمین چھین لی کلت یوسف پھر ان کو کلک ہو گیا کیونکہ یہ ساری باتیں جمع ہوئی ہوئی ہیں اب ان کا دماغ کلک کر گیا کہ یہ یوسف لگ رہا ہے کیونکہ بینیا مین کو بھی انہوں نے روکا اور اب ابا نے بھی ہمیں بتایا کہ جاؤ واپس یوسف کو جا کے تلاش کرو میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو ان کہ لگتا ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں قال انا یوسف انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں وہی اور یہ میرا بھائی ہے بن یمین قدم اللہ بے شک اللہ تعالی نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے تقی و یسبر بے شک جو کوئی شخص اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے ان اللہ اجر المحسن تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا اب یہ جملہ دیکھنے کو تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے پیچھے ذرا تکلیفیں دیکھیں وہ ساری تکلیف بھلا کر یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑا فضل کیا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے لہذا یہ بڑے سے بڑی تکلیف بھی آئے نا تو انسان کو اس پہ صبر کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے جو اللہ کی مرضی مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام جیسی تکلیف کس کے اوپر آئی ہوگی اتنی تکلیف جدائی کاٹ کے باپ کی شفقت سے محروم ہوئے والدہ تو پہلے ہی فوت ہو گئی تھی پردیس میں پلے ساری جدائی دیکھی تکلیفیں دیکھی اور سب سے بڑھ کر جو آلموسٹ دس سال کی قید کاٹی بغیر کسی جرم کے اس زمانے کی قید کتنی تکلیف دے چیز اور اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے جو کوئی تکوا اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہاں آخرت کے ساتھ اگر اسے دیکھا جائے انفینٹ لائف تو واقعی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ واقعی بدلہ ہے دنیا میں ان تکلیف کا قالت اللہ لقد سارا اللہ علینا تو اب سارے بھائی جب انہوں نے دیکھا ظاہر اودا بھی تھا تھوڑی بہت کوئی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر بزرگی دی ہے یعنی وہ بارہ بیٹوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ آپ وارث بنے گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چین کا امبیا کی چین چل رہی ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے نبی السلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے تو نبی السلام نے فرمایا ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پھر نبی السلام نے یہ بھی ساتھ فرمایا بخاری مسلم الفاظ ہے کہ یوسف علیہ السلام کیا ہستی تھے کہ پیغمبر تھے باپ بھی پیغمبر دادا بھی پیغمبر پر دادا بھی پیغمبر وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم, ابنِ کریم تو اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر فضیلت دی وہ ان کنال بے شک ہم ہی خطا پر تھے غلطی بھی مان لی اتنی بڑی سلطنت کی سب سے بڑی پوسٹ کے اوپر بندہ دوسری طرف چند گڈری ہیں ہمیشہ کے لیے جیل میں پھینکوا دیتے قتل کروا دیتے بدلا لے سکتے تھے لیکن کیا کہا قال تفریب علیہ کم الوسف علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ہے یہ ایک پیغمبر کا ہی ظرف ہے جی کیا ظرف ہے اور یہ سیم الفاظ یوسف علیہ السلام والے نبی اسلام نے مکے میں انٹر ہوتے وقت کہے سارے تیار بیٹھے تھے کہ آج تو نبی اسلام فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیے آج تو یہ ہم سے بدلہ لیں گے لیکن نبی الاسلام کی آرزی کا یہ حال ہے کہ آپ جب مکے میں انٹر ہوئے ہیں تو اپنے سر کو بھی اتنا جھکایا ہے کہ گویا آپ کی داڑھی جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے کہ کوئی تکبر دل میں نہ آئے اور لا تسریبا علیکم اليوم آج کے دن کسی پہ کوئی کرفت نہیں اس پہ بھی مور لگائی کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا وہ ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا جس نے ساری جنگیں لڑی ہوئی تھی اس کو بھی معافی دی اور یہاں تک کہا جو اس کے گھر بھی داخل ہو گیا اسے بھی امن مل گیا جو خود اپنے گھر میں رہا اور دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے یعنی جو جنگ نہیں ہم سے لڑے گا سب کو امن سب کے لیے معافی اور یہ ریپلیکا ہے جو میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ یوسف السلام کی سٹوری ریپلیکا ہوئی ہے نبی السلام کے اوپر یوسف السلام کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یہاں پہ قریش مکہ نے بھی اس شخصیت کے ساتھ جو ان کے اپنے قبیلے سے تھی جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے یہی سلوک کیا کہ انہیں شہر مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا وہاں پہ بھی یوسف السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا یہاں پہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کروا دی تو یوسف الاسلام نے جس طرح اپنے بھائیوں سے انتقام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا یہاں پہ بھی نبی الاسلام نے بھی وہی بات رپیٹ کی اور ان ساری چیزوں کے پیچھے آپ جو سب سے بڑا فیکٹر ہڈن وہ اللہ کی رحمت کا ہے دیکھیں دو تہائی قرآن مکے کا دھمکیوں پہ مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ کل کو کوئی کافر اس چیز کا تانا دے کہ دو تہائی قرآن میں دھمکیاں آئی ہیں کہ تم پر وہ دن بڑے دن کا عذاب آئے گا جو اگلی قوموں پر آیا تھا اگر تم نے ہم نے ہمارے پیغمبر کو نہ مانا جس طرح کہ قوم شعائب پر آیا قوم فرون کے اوپر آیا قوم سالے کے اوپر آیا قوم سموت کے اوپر آیا حود اسلام کی قوم کے اوپر آیا تم پر بھی بڑے دن کا عذاب آئے گا یہ دھمکیاں تھیں نا مکے کے لوگوں کے لیے ایگزیکیوٹ بھی ہونا چاہیے تھا اسی انداز میں تو معافی کی تو کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس قدر غالب ہے کہ سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا اور دیکھیں پھر اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک شوکت دی السلام کی لیگسی کو پھر وہی لوگ آگے لے کے چلے ہیں نا تو انہوں نے کہا آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں یا اللہ کم اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے تمہاری غلطیوں کو معاف کرے وہ ارحمراہین اور وہ سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے دیکھیں پیغمبر گاڈ ہوتے ہیں تکلیف کاٹی ہے پیغمبر نے وہ کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ تمہیں معاف کریں اللہ ہومی سی اب یہ لے جاؤ میری کمیص یہ میرا کرتا ہا اس پیرن کو لے جاؤ فل او ہائلا وج ہی ابی یا اس کو ڈالو جا کر میرے باپ یاقوب علیہ اسلام کے چہرے پر ان کی بینائی واپس آ جائے گی اتونی بی اہلی کم اجمائین اور پھر اپنے گھر والوں سمیت ساری بنی اسرائیل کو لے کر میرے پاس یہاں مصر آ جاؤ وہ جو سوال ہوا تھا نا یہودیوں کی طرف سے کہ پیغمبر سے پوچھو کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو بتاؤ بنی اسرائیل کا مسکن تو شام تھا یہ مصر میں کیسے شفٹ ہو گئے تو اس کے جواب میں صورت نازل ہوئی تھی مصر چونکہ یوسف علیہ السلام چلے گئے تھے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک منصب دیا اس کی وجہ سے پوری بنی شریل وہاں شفٹ ہوئی اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ والد کا درجہ زیادہ ہے یوسف علیہ السلام سے وہ پیغمبر بھی ہے اس کے باوجود اس کیس میں کرتا یوسف الاسلام کا استعمال ہو رہا ہے اگر یہ کرتے سے ہی کوئی بصیرت واپس آتی ہوتی یقوب السلام اپنا کرتا ہی اپنی آنکھوں پہ مال لیتے یہ کوئی کرتا کو خاص اس طریقے سے تو اللہ تعالی کی طرف سے نہیں آیا ہوا تھا یا اس کرتے کا وہ مقام تو نہیں ہو سکتا تھا جو ان کے والد کے کرتے کا ہو سکتا تھا بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہانا بنایا یہ بنا اللہ نے واپس کرنی تھی وہ یوسف السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا یا یقوب السلام کے کرتے کے ذریعے کرتا اللہ تعالی نے ان کی تکلیف اس حوالے سے دور کرنی تھی علم فصرت عیر اور جب کافلا مصر سے روانہ ہوا اب دیکھیں مصر اتنی دور وہاں سے جیسے ہی کافلا نکلا ہے شام کے لیے کالا ابو اور یہاں پہ کنان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب کہہ رہے ہیں اپنے باقی بہو بیٹیوں کو بیٹوں کو جو وہاں پر تھے ان کے پوتے ان لا لاجی دوری یوسف بے شک مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لو لا ال تو فن اگر تم مجھے مفند خیال نہ کرو مجھے سٹیا نہ سمجھو یہ وہی ہے المحنت المفنت اے قرآن ویچ لفظ آیا مفنت اگر تم مجھے مفند نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں ظاہر ہے کہ آلموسٹ ایٹی پلس تو عمر ہو چکی تھی اس وقت تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میرا کوئی ذہنی توازن بگڑ گیا ہے یا خام خائی میری خام خیالی ہے یا میں فرتے محبت میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے واقعی مجھے یوسف کی خوشبو آئی ہے اور وہی ہوا کہ انہوں نے یہی سمجھا جو ان کو خدشہ تھا قالو وہ لگے طل ہی اللہ کی قسم ان کا لفی بلال قدیم آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ویسے ترجمہ کسی اور بندے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اسی گبرائی میں ہے جو پرانی تھی لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں بلال محبت میں ڈوبنے کے مانوں میں آیا ہے جو نبی اسلام کے لیے بھی آیا ہے کا ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا دیا آپ تو اپنی اسی پرانی وارفتگی میں محبت میں مبتلا ہیں اب دیکھیں ایک وہ وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام اسی شہر میں ایک کنویں میں تھے اور یقوب السلام کو خوشبو نہیں آئی کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا تو علم غیب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کوئی مخلوق خود سے علم حاصل نہیں کر سکتی اور دوسری طرف سینکڑوں کلومیٹر دور جب وہ کافلہ نکلے اللہ تعالی نے پیغمبر کو وہ خوشبو سنگھا دی ہے کہ آپ کا امتحان اب ختم ہوا جاتا ہے ایک امید ورنہ اس کافلے کا کو بھی تو پہنچنے میں آلموسٹ تین چار ہفتے تو لگنے تھے تو وہ تین چار ہفتے کم از کم ان کی وہ تکلیف آسان ہو گئی کہ انہیں خوشبو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی کہ بھائی آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے آپ کا بیٹا آپ کو واپس ملنے والا ہے جا البشیر تو جب وہ خوشخبری سنانے والا آ پہنچا الخواہ وج ہی تو اس نے وہ کرتا ڈالا ان کے چہرے کے اوپر فرتدہ بصیرا تو وہ فورن آنکھوں والے ہو گئے ان کی بنائی واپس آ گئی اک القم تو پھر انہوں نے کہا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا مالا تالمون بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وہ جو میں نے بات کی تھی نا وہ کچھ کیا جانتا ہوں کہ ہر مشرق کے بعد آسانی آنے والا یہ میرا امتحان اب اس پیک کو پہنچا ہے کہ اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب میری آسانی کا وقت شروع ہو گیا اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اب ظاہر ہے کہ وہ بیٹے آئے ہیں سارا پول کھل گیا پھر بیٹوں نے مان لیا کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا کالو یا بانستبر لانا دنو بنا انہوں نے کہا ابا جان اب جلدی سے بس آپ ہمارے گرو کے لیے معافی مانگے رب کے حضور انا کنہ خواتین بے شک ہم ہی قصور وار تھے اتنی جلدی تو نہیں گناہ معاف ہوتا اتنا لمبا تکلیف والا اور ایک جملہ بول کے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم معافی کر لیں گے اتنی تکلیف دی باپ کو پھر بیٹے کو پھر اس کی صوبتیں دیکھیں یہاں پہ باپ کی صوبتیں دیکھیں ایک ایک دن کیلکولیٹ کریں یہ چالیس سال کس پولیس رات پہ ہیں یقوب علیہ السلام نے استغفر ربی، وہ کہتے ہیں انشاء اللہ ان کریب میں اپنے رب سے لیے استغفار کروں گا اس ٹائم نہیں مانگی یہ میں نے آپ کو پوائنٹ نوٹ کروانا تھا ورنہ وہ کہتے ہے بھی آج بھی ہے. کہ ٹھیک ہے چکو پڑھو فاتح ٹھیک ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے ان شاء اللہ انکری میں اپنے رب سے معافی مانگوں گا یعنی وہ اس ٹائم تو پھر غصے میں تھے نا کہ تھی اپنی بوتھی سائڈ پہ کرو ٹھیک ہے اب تم نے اپنے گراؤں کو بھی مان لیا ایٹ دا اسپاٹ تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا پھر بعد میں دیکھی جائے گی اس وقت تو جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے ظاہر ہے خوشی بھی تھی تکلیف بھی تھی سب کچھ ان کریم میں تم آر رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا انہو ہو الغفور الرحیم بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے فلمہ خلو الا یوسف پھر جب وہ شام سے مصر آگے یوسف علیہ السلام کے پاس آوا الی ہی اب تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی وقال خلو مصرا انشاء اللہ اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ اور پوری بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے اللہ کی چاہت سے یہاں مصر میں انشاءاللہ امن کے ساتھ رہیں گے ورفآ اب اوئی ہی علش تو انہوں نے اپنے تخت پر اپنے والد کو بٹھایا ظاہر پروٹوکول دینا تھا پیغمبر بھی تھے والد بھی تھے وہ خرو سجدا جب انہوں نے بٹھایا تو وہ حضرت یقوب علیہ السلام ان کی بیوی جو دوسرے بیٹوں کی ماں تھی اور وہ گیارہ کے گیارہ بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے اس شریعت میں سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لئے جائز تھا سجدہ عبادت نہیں تھا سجدہ تعظیمی تھا ویسے مودودی صاحب کا موقف یہ ہے کہ یہ ماتھا نہیں رکھا صرف ٹو باؤ ڈاؤن کی ہے بارل ٹو باؤ ڈاؤن بھی حد رکو تو کسی دوسری مخلوق کے لیے روای نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ اللہ کی خالق کی کوالٹی ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے بارہ وہ سجدے میں گر پڑے جیسا کہ حضرت آدم علیہ اسلام کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا لیکن اس امت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے وقال یا اب اتحاد قبل تو انہوں نے کہا ابا جان دیکھ لیں یہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے خواب پہلے دیکھا تھا یعنی چالیس سال کی ایک یہ جدائی والا معاملہ اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی ہے اللہ اکبر قد جا ربی حق کا بے شک میرے رب نے سچا کر دکھایا اس وعدے کو اب دیکھیں یار یہ اب جتنی آگے گفتگو ہے بندہ حیران ہوتا ہے کہ کس دل کے ساتھ ایک شخص اتنی تکلیف کاٹے اور وہ کس طریقے سے اپنے رب کا شکر گزار ہے جس نے پوری زندگی تکلیف میں کاٹی ہے جیل کاٹی ہے سب کچھ لیکن وہ ہر بات میں اپنے رب کا شکر گزار ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے رب نے میرا وعدہ سچا کر دیا لیکن کس طریقے سے سچا ہوا ہے اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا لیکن وہ دیکھیں شکر گزاری کی روش میں وقت احسانا بی از اخراجی اور اس نے مجھ پر بڑا کرم کیا جب اس نے مجھے نکالا قید خانے سے اب قید خانے میں تو بغیر کسی جرم کے گھر ہوئے تھے دس سال کاٹے انہوں نے اس تکلیف کو بلا دیا ان کا اللہ کا فضل ہے مجھے نکال دیا میں اس میں خوش ہوں کہ ہمیشہ کے لیے مجھے نہیں جیل میں ڈالا یعنی ہمیشہ اسے کہتے ہیں آپٹمسٹک ہونا پیسے نہیں ہوئے آپٹمسٹک ہر چیز کے اچھے پہلو کے اوپر نظر رکھنا یہ انسان کی اپروچ ہونی چاہیے وجہ ابک من بد بین اخوتی اور سہرا سے آپ سب کو لے آیا کہاں وہ سہرا سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر پہنچ گئے اس اعتبار سے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو فاقوں کی جگہ ہی تھی اب مصر میں آ جو اتنی سولہ جگہ تھی بعد اس کے کہ شیطان نے ناچاکی ڈال دی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اب انہوں نے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا اور کہا یہ شیطان کی وجہ سے سب کچھ ہوا دیکھیں یہ بات انسان اگر اپنے جرم کے اوپر کرے تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کی عادت ہوتی ہے کہ میرا تک کسور نہیں شیتان نے کرایا لیکن یہ کتنا حوصلہ ہے کہ جرم کسی دوسرے کا ہے بھائیوں کا ہے اس کو بھی شیطان کی طرف منصوب کیا ہے انہیں بھی بینیفٹ دیا ہے اگرچہ شیطان برائی کی طرف امادہ کرتا ہے نفس امادہ کرتا ہے لیکن ایگزیکیوٹ تو ان کے بھائیوں نے کیا نا اس کے باوجود معاف کر دیا ان ربی رقیف الما یشا بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ان نہ العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے ایک اور شکر گزاری کی دعا یوسف علیہ السلام کی ربی قد آ من الملک اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ملک عطا فرمایا حکومت عطا فرمائی و من تنیم ان اور مجھے باتوں کی گہرائی کا علم عطا فرما دیا خوابوں کی تعبیر ہو یا بات کی گہرائی یہ مجھے علم تو نے عطا فرمایا فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے انتا ولی یہ ف دنیا وال بے شک تو ہی میرا کار ساز ہے تو ہی میرا پشت پناہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی فنی مجھے مسلم حالت میں سر تسلیم ہم کرتے ہوئے تاب فرمان حالت میں مسلم موت دینا وہ الحق اور مرنے کے بعد مجھے نیک و کار لوگوں میں شمار کرنا آمین اللہم من تب منا فی السلام ومن مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى ایمان یہ وہی دعا ہے دوسرے انداز میں ذالیک من امباغیب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے غیب کی خبریں نو ہی الیک جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں وَمَا کم لَدَيْهِمْ از أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ اے نبی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ یوسف کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو مکر کر رہے تھے جو تکلیف پہنچانا چاہ رہے تھے اے نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور یہ آپ سمجھ لیں آلموسٹ چودہ سال پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کے یہ زمانہ بنتا ہے موسا علیہ السلام کا اور ان سے بھی آلموسٹ یہ چودہ سو سال پہلے کا زمانہ بنتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا پرانا واقعہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالی کے پیغمبر ہیں یہ وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا وہاں اختر اناس ولاء الحرس تبی مکمن اور اکثر لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے خواہ آپ کتنی ہی حسرت رکھیں کتنی ہی کوشش کر دیکھیں وماتس الحم من اجر اور آپ نے اس تبلیغ کے وز امحوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرقین عرب سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کیا ان ہوا اللہ ذکر اللہ قرآن تو نہیں مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے یا نبی الاسلام کے بارے میں بھی یہ زمیر جا سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام تو نصیحت نہیں مگر تمام جہان والوں کے لیے یعنی اب وہ پورے واقع کے بعد روئے سخن جو ہے نبی الاسلام کی طرف آ ہے کیونکہ یہ صورت اب کنکلوڈ ہو رہی ہے اس میں سے کوئی رزلٹ بھی نکالنا ہے نا تو یہ پورے واقعات سنانے کے بعد اب نبی الاسلام اور مشرقین عرب کی طرف روئے سخن ہے من آیتن اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں یا مرون جو ہر صبح و شام ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں وہ لیکن پھر بھی وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں واقعی اس کائنات میں اتنی نشانیاں موجود ہیں خدا کی پہچان کے لیے کہ انسان غور و تفکر کرے نباتات سے حوانات سے زمین و آسمان میں اتنا گچھ ہے کہ انسان اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے لیکن اکثر لوگ روگردانی کرتے ہیں اب وہ یونیورسل تھا تھار ہے وما اکسار باللہ اور لوگوں کی اکثریت اس حال میں ایمان لاتی ہے اللہ پر اللہ وم مشرقن مگر یہ کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ دیکھ لیں انسانیت کی اکثریت خدا پر ایمان تو رکھتی ہے کیا ہندو نہیں مانتے کہ اوپر ایک ہی خدا ہے جوس کرسچنس لیکن ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ چھوٹے آلیہ ٹھہرا لیے کسی پیغمبر کو خدا کا بیٹا ٹھہرا لیے تو, توحید کے اندر وہ کرپشن کر رہے ہیں ایمان تو لا رہے ہیں اللہ پر لیکن ساتھ شرک کر رہے ہیں مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے اللہ آل. پر ایمان لا رہے ہیں ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھیں مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں اس میں میں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں یہ آیت بھی ہم نے اس میں ڈسکس کی تھی اف امین غوش یا تم من آدا بلا کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں بے غم ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے اللہ تعالی کی طرف سے چھا جانے والا عذاب او تتیساہ یا قیامت ہی آ جائے اچانک وہم لا یشعورون اور انہیں اس وقت کوئی شعور بھی نہ ہو موت کی شکل میں قیامت ظاہر بخاری مسلم حدیث ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی تو یہ اپنی موت سے کیا غافل ہے یا اس عذاب سے غافل ہے کہ جو ہمارا وعدہ ہے کہ انبیاء کے انکار کرنے پر آتا ہے اچانک ان پر آ جائے تو اس وقت تو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا دھی سبی لی نبی ان سے فرما دو یہ ہے میرا راستہ ادعو اللہ کہ میں صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے دلائل کے ساتھ آنا میں بھی و منتنی اور میری پیروی کرنے والے لوگ بھی یعنی ہم لوگ پورے دلائل اور بصیرت کے ساتھ خود بھی اس دین کے اوپر قائم ہے اور تمہیں بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ تقلید جو ہے نا اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا یہ نبی کے کیس میں بھی نہیں ہوتا نبی الاسلام بھی کیا اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے ساتھی پورے دلائل کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اندے بند کرنی حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھی چلا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالی کو یہ اندھی تقلید منع اللہ نے کر دی ہے اپنے ماننے والوں کے لیے ناپسند ہے سورت الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر ہماری آیات کے اوپر نہیں گرتے بلکہ غور و تفکر کرتے ہیں آیات کے اندر وَسُبْحَانَ اللہ اور ہر ایب سے تو اللہ ہی پاک ہے وما انا من المشرکین اور میں مشرقین میں نہیں ہوں یہ اناؤنسمنٹ کر دو وَمَا أَرْسَلْنَا القبلی کا اور ہم نے آپ سے پہلے بھی نہیں بھیجے رسول بنا کر اللہ رجالا مگر یہ کہ وہ سب کے سب جو مرد ہی تھے نو ہیل ان کی طرف یہی وہی ہوئی من اہل القرا بستی والوں میں سے ان کی طرف ہم نے وہی بھیجی یعنی دعوت توحید افلم یسیرو رف الارض کیا انہوں نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوُوا اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے وہ تو ہے تقویٰ کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے سوچو و نہیں کرتے رسول یہاں تک کہ جب رسول نصیحت کر, کر کے اب دو طریقے سے اس آیت کا ترجمہ ہوا ہے بعض لوگوں نے اس نصیحت کو پیغمبروں کی طرف منسوب کرتے ہوئے گستاخی شمار کیا انہوں نے ذرا ڈفرینٹ طریقے سے ترجمہ کیا اور جنہوں نے لفظی ترجمہ کیا انہوں نے ڈفرنٹ کیا برالل میں دونوں طریقے سے کر دیتا ہوں کہ جب مایوس ہو گئے رسول وم قد اور گمان کیا انہوں نے کہ ان سے غلط بیانی کی گئی تھی جا اہم نصرنا تو اس وقت ہماری مدد ان کے لیے آ پہنچی اب ظاہر ہے کہ رسول تو بدگمانی نہیں کریں گے اللہ کے بارے میں لہذا اپروپریٹ ترجمہ یہ ہے کہ جب منکرین نے ان کے بارے میں گمان کیا کہ یہ رسول تو جھوٹی دھمکیاں لگاتے رہے تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے پیمروں کی طرف آئی اور ان کے مخالفین سے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا یہاں پہ جو مایوسی والا معاملہ ہے مایوسی سے مراد یہ نہیں کہ وہ والی مایوسی ہے جو کفر ہو یعنی مایوسی کی ضمیر کو اگر آپ لوٹائیں منکرین کی طرف تو, تو معاملہ بالکل سیدھا اگر پیغمروں کی طرف بھی لٹانی ہے تو یہ ان مانوں میں ہے کہ جب غم کی کیفیت ان کے اوپر ہو گئی اور رسولوں نے یہ گمان کیا کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح ہم سمجھے تھے بلکہ اللہ تعالی کی حکمت کوئی اور تھی دیکھیں نا یہ ہوا ہے نبی الاسلام کے کیس میں بھی ہوا ہے بخاری میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام نے خواب دیکھا کہ میں یعنی عمرے پر روانہ ہوں حلق کروا رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہے اور یہ خواب وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے حدیث سے تو آپ جان چھڑا لیتے سور فتح میں ہی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا خواب سچا کر دکھایا نبی السلام کو جب خواب دکھایا گیا تو وہی اللہ تھا جس طرح کہ ابراہیم السلام کو خواب دکھایا گیا انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے سارے معاملات کر دیے نبی الاسلام نے بھی صاحبہ سے کہا کہ نکلو یہ چھ کا واقعہ ہے لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا وہ مشرقین عرب آ انہوں نے ہدیبیہ کے مقام پہ روک لیا اور وہاں سے پھر مسلمان واپس آ ایک پیس ٹریٹی ہو گئی کہ اگلے سال آئیں گے ابھی تو واپس جائیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ابھی ہماری عزت رکھیں آپ واپس جائیں صحابہ کرام چاہتے تھے کہ نہیں آج ہم طاقتور ہیں ہم ان سے بدلہ لیں گے بارل یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا پھر صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا حضرت عمر نے اس طرح کی دلیری وہی کرتے تھے بخاری کے الفاظ رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب تو اللہ نے دکھائی تھی لیکن یہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ اس دفعہ ہی ہو رہا ہوگا یا اگلی دفعہ ہوگا اگلی دفعہ پورا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی اسیسمنٹ وقتی طور پر جو وہ سمجھ رہے ویسے نہ ہو کچھ دیر بعد ہو تو یہ میں نے دونوں طریقے سے ترجمہ اس لیے کر دیے تو جب ان کے منکرین نے گمان کیا کہ یہ جھوٹا وعدہ دے رہے تھے تو ہماری مدد آ پہنچی فنجی مَن نشا تو پس جن کو ہم نے چاہا بچا لیا اور ظاہر اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا ولا یوردو ب سونا انل قومل مجرمین اور نہیں ٹالا جا سکتا عذاب اس قوم سے جو جرم کی روش اختیار کرنے والی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اگلے امبیا کا ذکر کیا کہ ان کے مخالفین کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا تو اس کے اندر مشرقین عرب کے لیے بھی دھمکی ہے تو کچھ عذاب کی قسط ان پر آ بھی گئی غزب بدر اور عہد اور خندق کی شکل میں جس طرح فرونیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محلہ سے نکال کر سمندر میں غرق کیا تھا مشقین عرب کو بھی سرزمین مکہ سے نکال کر بدر میں غرک کیا ستر کے قریب ان کے سردار قتل ہوئے سورہ توبہ میں آیا کیا مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا نبی اسلام کے کیس میں عذاب استصال کی شکل قتال کی شکل میں آئی اب یہ آخری آیت ہے کمال کی آیت ہے لقد کان افی قوسم عبرت الباب بے شک یہ جو ہم واقعات بیان کرتے ہیں اگلی قوموں کے اس میں عبرت ہے اکل مندوں کے لیے ان واقعات میں سے ایک واقعہ یوسف رسلام ان کے بھائیوں کا تھا اور باقی انبیاء کے بھی واقعات ماں کان حدیثرا قرآن اس طرح کی بات نہیں کہ اسے کوئی خود سے گھڑ لے ولاکن تصدیق الدی بئ نہ بلکہ یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کی وہ تفصیل کل شی اور یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل ہے وہ و رحم اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لکو می اس قوم کے لیے جو واقعی ایمان لانا چاہے جو بات ماننا چاہے یعنی جو قرآن سے ہدایت لینے والا ہے چاہتا ہے کہ ہدایت ملے اس کے لیے تو ہدایت ہے رحمت بھی ہے اور جو لوگ جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے اس پہ یہ صورت مکمل ہوئی تو یہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کسی انسان کی یہ کمپیٹینسی نہیں کہ اس طرح کی کوئی کتاب گھاڑ سکے جو اس کے اندر ربط ہے جو سوزو گداز ہے جو شہانہ انداز ہے یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے ہر چیز کی تفصیل سے مراد جو اگلی کتابوں میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں کوئی شریعت کے اندر اس طرح کی چیزیں داخل کر دی تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دی وہ تمام جو گرد و غبار تھا وہ دور کیا باقی بال لوگ اس کو اس طرف لے گئے کہ قرآن جو ہے وہ چونکہ ہر چیز کی تفصیل ہے تو لہذا قرآن کے اندر ہر چیز کا علم آ گیا ہوا ہے اور قرآن کے سب سے بڑے عالم نبی الاسلام ہے لہذا نبی الاسلام کو ماں کان اور ما یکون کا علم ہے اس طرح وہ قرآن رڑیاں بنانا شروع کرتے تھے اور بھائی قرآن کا تو اپنا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ قرآن جو اصلی قرآن ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ وہ لوہے محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ کی بڑی کتاب ہے نا وہ لوہے محفوظ ہے اس کا ایک حصہ ہے قرآن یہ جو تفصیلات ہیں وہ لوہے محفوظ میں ایک ایک ٹائم ڈیٹیل جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا اور خشکی میں اور تری میں کوئی پتا نہیں گرتا کسی درخت سے مگر وہ ہمارے علم میں ہے اور ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ لی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی ہارڈ ڈسک ہے نا وہ لوہے محفوظ ہے جس میں ہر چیز ہے قرآن بھی وہیں سے نازل ہوا بھی انجیل بھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ساری مخلوقات کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کتنی بڑی کتاب ہے یہ اللہ کے علم میں تو اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ جی یہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل ہے وہ کہتے ہیں بھی بس لوہے محفوظ کی بھی تفصیل اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے قرآن میں تو اجمالن چیزوں کا بیان ہوا ہے اور تفصیل اگر آئی ہے تو وہ شریعت کے وہ معاملات جس میں کوئی ٹیمپر کر دیا تھا یہودوں نے سارا نے شریعت کو تو وہ اللہ تعالیٰ نے ریمیڈی فرمائی ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں ایمان لانا چاہیں اللہ منہ ربیع تب رب ابین محمد اللہ ان شاء اللہ اگلی دفعہ ہم سورت الرات اسٹارٹ کریں گے اور آج ہماری الحمد اللہ ون کلاسز کے اندر یہ سوریہ یوسف مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ تفسیر دوبارہ سے جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اسے دھوڑ ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفروک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ